بہر صورت عبادت کا مانا چاہے انتہائی تزل انتہائی ذلیل ہونا کسی کے آگے یہ کیا جائے یا انتہائی خزو آجی یہ کیا جائے یا عبادت کا مانا جس کو ہم نے پسند کیا اور جامع مانا قرار دیا یعنی ایسا کام جو رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے چاہے اس کے متعلق رب پر حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے یا رب یعنی رب حقیقت میں ہو یا محض واہم و گمان میں ہو جس طرح کے کفار مشرقین <gefstandicate> سمجھتے ہیں تو عبادت کا جو بھی معنی کیا جائے نا ان معنی میں سے تو عبادت کے ثبوت کے لیے ضروری یہی ہوگا کہ جس کی تعظیم کر رہا ہے جس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جس کے سامنے خزوخشو کر رہا ہے اس کے متعلق بے نیاز بے پرواہ ہونے محتاج نہ ہونے استکنا ذاتی کا اعتقاد ہونا چاہیے تب جا کر عبادت, عبادت کا ثبوت ہوگا اس اعتقاد کے بغیر عبادت نہیں سابت ہو عبادت کے جتنے مظاہر ہیں جتنے مصادق ہیں خارج میں ظاہر میں جب تک یہ اعتقاد نہ ہو تو کسی بھی مظہر میں کسی مسداق میں عبادت نہیں پائی جائے گی سجدہ کر رہا ہے یہ اطقاد نہیں یعنی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اس کو بے نیاز سمجھنا یہ اگر عقیدہ نہیں ہے اپنے آپ کو ذاتی طور پر محتاج سمجھنا اس کو ذاتی طور پر بے پرواہ بے نیاز سمجھنا چاہے کسی ایک بات میں اگر یہ نظریہ اور اعتقاد نہ ہو جس کو ہم استقلال ذاتی استغنا ذاتی سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں علماء کرام کرتے ہیں استغنا ذاتی کے ساتھ ذاتی طور پر وہ بے پرواہ ہو محتاج نہ ہو تو اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اس کو بے نیا سمجھنا ہر کسی سے چاہے ایک بات میں بھی جب تک یہ اعتقاد نہ ہو عبادت کا ثبوت نہیں ہو سکتا اگرچہ شریعت کے اندر وہ کام اس اعتقاد کے بغیر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا حرام ہو وہ ایک اور بات ہے لیکن عبادت کے ثبوت نہیں ہوگا جب تک یہ اتقاد نہ سمجھ نہیں آ کوئی کسی کے نام नाम کی قربانی کرتا ہے بات کو سمجھنا اگر فرض کرو یہ اعتقاد نہ ہو اس کو مکمل محتاج سمجھتا کسی چیز میں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس کا محتاج تصور نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو اس کو پھر محتاج سمجھتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے وہ مکمل محتاج ہے کسی بات میں بھی آزاد نہیں ہے بے پرواہ نہیں ہے بے نیاز نہیں ہے تو قربانی کر لے گا نا تو حرام ہوگی قربانی غیر اللہ کی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے یعنی کیا مطلب کہ خون جو بہا رہا ہے اس خون بہانے سے مقصود اس کا اس خون بہانے سے مقصود اس کو راضی کرنا ہو لیکن اس کو محتاج سمجھتا ہو مکمل محتاج سمجھتا ہو بے نیاز نہ سمجھتا ہو سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالی کا مکمل اس کو محتاج سمجھتا ہو کسی بات میں بے نیاز نہ سمجھو اس کو اگرچہ وہ جانور نباہ کر رہا ہے اس کے لیے خون بہ رہا ہے اور اس کو دکھا رہا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن بسرتے کہ اپنے آپ کو اس کا کسی جزوی امر میں محتاج سمجھ رہا ہے لیکن اس کو بے مکمل محتاج سمجھتا ہے اور بے نیاز نہیں سمجھتا سمجھ نہیں آ رہی یعنی ساتھی طور پر اگر بے نیاز سمجھتا ہے تو اس طرح سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی چیز میں قدرت طاقت دی ہے یہ میرے کام آ سکتا ہے یہ نظریہ رکھ کر اگر اس کے لیے خون بائے گا اور جانور ذبہ کرے گا جانور ذبہ کرنے سے مشرق کافر نہیں بن سکتا اگر جانور ایسا ذبہ کرنا حرام ہوگا اللہ اللہ اللہ اللہ بڑی پتہ گاڑی ہمارے فوکا ہے ہمارے فوکہ اسلام لکھتے ہیں اگر قدوم سلطان بادشاہ کے آنے پر جانور ذبا کرتا ہے اگر اس جانور ذبا کرنے یعنی خون بہانے سے جان نکالنے سے اس کا مقصود اس کو کھلانا نہیں مہمان نوازی نہیں ہے صرف اس کو دکھانا ہے کہ ہم نے تیرے لیے جانور ذبہ کر دیا اب پھینک دیا جانور ذبا کر کے پھینک دیا کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے کوئی کھائے کتے کھائیں چرند کھائیں پرند کھائیں جو چیز کھائے اس کو سروکار نہیں ہے یہ کھلانے کے لیے اس نے ذبہ نہیں کیا اس نے صرف اس کی دکھانے کے لیے کہ ہم نے تو اتنا ہمارے نزدیک قدر والا ہے کہ ہم نے ایک جانور کی جو ہے نا وہ جان تیرے لیے نکال کر پھینک دی اسی کو زبا کہتے ہیں سمجھ تو اس صورت میں جب وہ ایسا کرتا ہے کہ بادشاہ سے کچھ میں فائدہ حاصل کروں اس کام سے یہ راضی ہوگا اور مجھے کچھ پیسے, پیسے دے گا کوئی دنیاوی کام میرے آ جائے گا اس لیے سے جانور, دیت جانور دیت اس طرح ذبہ کرنا جانور آ کو آ حرام کر دیتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ مشرق کیوں اس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ رب کا محتاج ہے مکمل رب سے بے نیاز نہیں ہے اگرچہ میرے کام میں یہ دوسروں کا محتاج نہیں کیونکہ یہ خود بادشاہ ہے لوگ اس کے محتاج ہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے کام تو آ سکتا ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اس کے پاس بادشاہ آ کر اس کو طاقت دی ہے اس نے بادشاہ بنا دیا اب اس بادشاہی طاقت جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے پاس اس کی وجہ سے یہ جی میرا کام کر سکتا ہے میں اور یہ ایسا ہے یہ راضی ہوگا یہ راضی ہو جائے گا اس جانور کے ذبا کرنے پر تو میں اس کو خوش کر کے اس سے دنیاوی کام اپنا نکالنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ رہا ہے یہ جی مکمل محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بات چیت دی ہوئی ہے بظاہر اس کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سب دیا ہوا ہے تو لہذا میرا کام کر دے گا یہ ہے سمجھ نہیں آئی تو اس نیت کے ساتھ جانور وواہ کر دیا جانور حرام بندہ مشرق نہیں ہوا کیوں عبادت نہیں پائی گئی اگر محض غیر کے لیے ذبح کرنا ہی عبادت ہوتا تو وہ فیل تو پایا جا رہا ہے تو پھر تو ہر صورت میں مشرق ہوتا سمجھے لیکن ادھر ادھر فرق سمجھنا ایک, ایک ہے جانور ذبا کرنا بادشاہ کوئی معذم شخصیت آتی ہے اس کے لیے جانور ذبا کرنا اس کو کھلانے کے لیے گوشت مہمان نوازی کے لیے پھر جانور حرام نہیں ہوگا کیونکہ اب جانور ذبا کیا جا رہا ہے ایک نیک کام کے لیے تکبیر پڑی جا رہی ہے اللہ اکبر کے ساتھ اور مقصود اس سے مہمان نوازی ہے اور مہمان نوازی کے ساتھ قرب اللہ کا ڈھونڈنا مقصود ہے <تصفح> یعنی کیا مطلب قربانی کر کے مہمان نوازی کر کے جان میں یعنی گوشت کھلا کر اللہ تعالی سے اجر لینا مقصود ہے اجر لینا مقصود ہے اللہ کوئی آدمی مہمان نوازی جب کرتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالی سے ازر لینا مقصود اس کا نہیں ہوگا تو سواب تو پھر نہیں ملے گا نا اس کو جیسے کافر لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں ہاتمتا ہی بڑا شخی بہت مہمان نواز تھا لیکن اس کا مہمان نواز اس کی مہمان نوازی جو ہے اس کو اجر نہیں دے سکتی دنیا میں تو دے گی آخرت میں نہیں دے سکتی سمجھ آخرت میں اللہ تعالی سے مقصود سمجھ نہیں آ رہی یا دنیا میں بھی ہو تو اللہ سے ادر لینا مقصود ہو بھائی اللہ, اللہ تعالی سے ادر لینا مقصود ہو تو مال یہ مال ارادہ مہمان نوازی مال کا مال اب جانور حلال ہو جائے گا حرام نہیں ہوگا ہاں اب یہاں پر بھی وہی کو پھنسا سکتے ہو کہ یار یہ بتاؤ جانور اگر مہمان کے لیے ذبح کرتا ہے اس کے کھلانے کے لیے جانور حرام ہے یا حلال ہے اگر وہ کہے حلال ہے تو اس کو کہو فدو کا بچہ خیر تو ہے وہ تو غیر کے لیے ذبہ کر رہا ہے تم کہہ رہے ہو فلاں بندے کے لیے میں نے مرغا ذبہ کر لیا کہتے ہیں آپ کے نہیں مہمان آئے نہیں مہمان واسطے میں بکرا دی کر ماریا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو کیوں اپنے کھانے کے لیے کرتے ہیں کسائی کرتے ہیں بیچنے کے لیے کہ نہیں کرتے تو بتاؤ ان سے پوچھو یہ ساری صورتوں میں جانور حرام ہے کہ حلال ہے اگر وہ لال ہے تو پاگل ہو گیا خیر ہے یہ تو غیر کے لیے کیوں اگر پیسہ کمانے کے لیے تو پیسہ بھی تو غیر ہے خدا تھوڑا ہے کسائی پیسے کے لیے کرتا ہے ہم اپنے کھانے کے لیے کرتے ہیں تو ہم غیر رہے ہیں کہ اللہ قائن ہے نا اس دن غیر ہیں غیر ہیں تو پھر وہی بات ہوگی غیر کے لیے ذبح کر لیا سمجھ نہیں آ رہی سمجھے نہیں ہو تو میرے بھائی اگر اپنے لیے کرے مہمان کے لیے کرے کسی آنے والے معذم شخص کے لیے ذبا کرتا ہے اگر ذبا کرنے سے مقصود اگر ذبا کرنے سے مقصود کسی کی عبادت نہیں تو شرک نہیں ہوگا اگر ذبا کرنے سے مقصود کوئی جائز شرعی کم نہ ہو تو پھر حرام نہیں ہوگا اگر یہ سب مقصود نہ ہو ایسے جانور کا خون بہا کر اس کو گرانا پر نہ ہو کوئی غیر شریف مقصد ہو خون ذبہ کرنے سے یعنی جانور ذبع کرنے سے تو پھر جانور حرام ہو جائے گا اب جانور کے ذبا کرنے کی تین صورتیں ہو گئیں ایک صورت شرک ایک صورت حرام ایک صورت جائز سمجھ نہیں آ رہی بل... بلکہ ایک صورت اللہ کی عبادت ایک ہوگئی غیر کی عبادت ایک صورت شرک کی ہو گئی وہ کب ہے جب غیر کی عبادت مقصود ہو گی. زبا سے سمجھ نہیں آ رہا جب غیر کی عبادت مقصود ہو زبا سے زبا عبادت نہیں عبادت اور ہوگی جو اس کے ذریعے مقصود ہو <تصفح> <سمجھ لیے تصفح> کہ اگر نفس سے عبادت کو ہم ذبح نف سے زبہ کو ہم عبادت کہتے ہیں کہ بس بس ہوا اور عبادت ہو گئی تو پھر میرے بھائی اگر مہمانوں کے لیے ذبح کریں پھر بھی عبادت ہو جائے گی دلوقتي اپنے کھانے کے خانے خانے لیے کریں پھر, پھر بھی عبادت ہو جائے گی بیچنے بیچ کے لیے کریں پھر بھی عبادت ہو جائے گی عقیقہ بچے کا کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہو جائے گی نبی پاک کے لیے قربانی مولا علی کرتے تھے پھر وہ بھی عبادت ہو جائے گی سمجھ لیا پھر تو یہ کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ زبا ہی عبادت ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ عبادت اور زبا ایک چھ ہو گئی جی تو جدا نہیں ہو سکے گا جب جدا نہیں ہو سکے گا تو جہاں زبا وہاں عبادت تو پھر جتنی صورتیں زبا کی ہوں گی ساری عبادت سمجھ نہیں آئی یار اب نفس سے زبا کو میرے بھائی عبادت نہیں سمجھنا سمجھ نہیں آئی اور زبا سے مراد کیا ہے شریعت کے مطابق ذہن میں رکھنا شریعت کے مط... شریع حکم کے مطابق جانور کا خون بہانا یعنی جان کندن خون بہانا بھی نہیں لیکن شریعت کے مطابق خون بہانا جب کہو گے تو اس کا مطلب ہے تکبیر کے ساتھ دل میں ہو یا زبان پر کیونکہ اگر بھول کر اللہ اکبر نہیں کہتا بھول گیا ہے تو جانور حلال ہے سمجھ نہیں اگر تکبیر پڑھنا بھول گیا اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور ہے مسلمان آدمی تو پھر ہمارے مذہب میں ہنفی مذہب میں جانور حرام ہے اور کے ہے. شافعیوں کے مذہب میں پھر بھی حلال ہے سمجھ نہیں آ رہی شافعیوں کے مذہب میں پھر بھی حلال ہے اب ضروری ہے شریعت کے مطابق ہو پھر زبا دو قسم ہے زبا اختیاری زبا استراری ہاں وہ دونوں طریقے شریعت کے کوئی بھی پایا جائے, جائے. کوئی بھی طریقہ پایا جائے اب اگر مقصود ہو اس کے ذریعے کسی کی عبادت تو ہو جائے گا شرک سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب کہ اس کو بے پرواہ بے نیاز سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھ کر اس کو ہر کسی سے بے نیاز سمجھ کر چاہے کسی ایک کام میں مستغنی بے پرواہ غیر محتاج جس کو کہتے ہیں علا وہ سمجھ کر اگر جانور دبا کرتا ہے اس کے لیے سمجھ نہیں آ رہی اور وہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور تو ہو جائے گا یہ مشرک کیونکہ یہ ذبح بن جائے گا عبادتوں کیونکہ اب ذبح کر رہا ہے اپنے آپ کو محتاج اس کو غیر محتاج ہر طرح سے سمجھ کر لہذا خدا سمجھ کر کر رہا ہے جب خدا سمجھ کر اس کے لیے ضبع کر رہا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا یہ ذبہ عبادت ہو جائے گا یہ ذبہ عبادت ہے جب یہ ذبہ عبادت, عبادت ہو جائے گا تو یہ مشرق ہو جائے گا کیونکہ اس نے غیر کی عبادت کی ہے اور اگر اس زبا سے مقصود اس کا توجہ اس زبا سے مقصود عبادت نہیں کیا مطلب کہ اگلے کو مکمل بے پرواہ سمجھنا یہ اعتقاد نہیں یعنی خدا سمجھنے والا عقیدہ نہیں ہے الہ سمجھنے والا عقیدہ معبود سمجھنے والا عقیدہ نہیں ہے اس کے بغیر اس کا تقرب ڈھونڈتا ہے لیکن تقرب عبادت کا نہیں تقرب مانا اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا سمجھ نہیں آ رہی کی مطلب کہ اس کے دل میں میری بات یعنی جگہ ایسی بن جائے کہ یہ مجھے اپنا قریبی سمجھنے لگ جائے اور جب کوئی مشکل آئے تو یہ میرے کام آ جائے میں جاؤں مجھے پہچان, پہچان لے, جان لے, جان لے جیسے قریبی کو قریبی پہچانتا ہے سمجھ نہیں تقرب قریب ہونا قربت تلاش کرنا قربت ہے نزدیکی نزدیکی کسی کی تلاش کرنی <تلاش> یہ بھی ہر حال میں عبادت نہیں ہوتا ذہن میں رکھنا یہاں پر وہابیت کا کلا کما کرتا چلا جاؤں جو اس باب کے اندر آ کر ٹھوکریں کھاتے ہیں لفظ تقرب لکھا ہوا آباس کا آباد بتتا شرک ثابت ہو گیا اب یہاں پر وضاحت کرتا چلوں میرے بھائیوں یہ جو تقرب ہے یہ دو قسمیں ایک تقرب عبادت ای ای ہے اے اے اے ای اللہ، اللہ ایک اے تقرب غیر ای عبادت ہے ہاں جی دونوں میں فرق وہی رکھنا ہے کہ اگر نزدیکی ڈھونڈتا ہے خدا سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر کیا مطلب یعنی مکم بے نیاز بے پرواہ غیر محتاج مستغنی جس کو الہ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں رب بھی کہتے ہیں اگر یہ سمجھ کر یعنی خدا یا خدا کے برابر جس کو شریک کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی, آ رہی خدا یا تو خدا ہو گیا برابر کب برابر کب ہو جائے گا کس وقت اعتقاد کرے تو برابر وہی کہ جب استغنا اور بے پرواہی کا نظریہ اس کے متعلق رکھے گا کہ یہ خود مستقل ہے ذاتی طور پر یہ کام کر سکتا ہے محتاج کسی کا نہیں یہ نظریہ جب پیدا ہوگا تو ند بن جائے گا اس نے ہمسر بنا لیا شریک بنا لیا سمجھ نہیں آئی شاہ جی شی نظریہ جب ہوگا تو اس وقت وہ شریک بن گیا اب جب نزدیکی تلاش کرنا چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں یا اس کے نزدیک اپنا کوئی مقام بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے میرے مطلب ہے کہ مقاصد کے اندر میری مراد کے اندر کام آئے میری مراد پوری کرے سمجھ نہیں آ رہی میری مراد پوری کرے اور مجھے کام دے مجھے فائدہ دے ہے جی اس طرح کہ ہے وہ بے نیاز کسی کا محتاج نہیں مجھے فائدہ دے دے اب جے جب اس طرح اس نیت کے ساتھ کہ اس کو بے نیاز سمجھ کر اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس کو ہر کسی سے بے نیاز سمجھ کر مستغنی سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھ کر کوئی کام کرے ایسا جس کے اندر تعظیم ہو اس کا تقرب ڈھونڈنے کے لیے یعنی اس کی نزدیکی اور اس کے نزدیک اپنا مقام بنانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی جس کو کہتے ہیں پھر ساڑی وہ گل بات ہے وے وہ گل ہے وے لہذا سانو کام دے گا سمجھ نہیں لگی جان پہچان ہے کیوں؟ کہ امام شامی رحمہ اللہ قربت, قربت, قربت، طاقت اور عبادت اور میں فرق لکھا ہے فتح شامی آ شریف آ اپنی آ آ کتاب آ میں اس میں آ فرماتے آ ہیں آ کہ قربت یہی ہے کہ جس اس میں ضروری ہے اس میں ضروری ہے کہ اس کی جو فرما برداری کر رہا ہے نا اور اس کی تعظیم کر رہا ہے جس کی کر رہا ہے اس کی پہچان ہو کیونکہ بغیر پہچانے نے کے قربت نہیں ہوتی تو اس کی پہچان ہو بات سمجھنا اب اگر اس کو خدا پہچانتا ہے یا خدا کے کسی بات میں برابر یعنی مستغنی بے نیا بات نہیں سمجھ آئی کوئی چیز اس کی ذاتی سمجھے کیونکہ ذاتی اور اتا کے بغیر یاد رکھنا فرق نہیں ہو سکتا علا اور غیر علاقہ جب اس کے متعلق یہ نظریات عقیدہ رکھے کہ یہ ذاتی طور پر اس کا س... کچھ ہے کچھ اس کا ذاتی طور پر ہے لہذا یہ مجھے دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے یہ میرا نفع نقصان کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے یہ مستقل ہے یہ خود ہی اتنا کچھ ہے کہ مجھے میرا فائدہ یہ کر سکتا ہے بات اس کے اوپر کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ اس کا پابند اور اس کے بغیر یہ نہ کر سکتا ہو نہ یہ اتنا اختیار رکھتا ہے وہ چاہے نہ چاہے یہ میرا نفا نقصان کر سکتا ہے جب یہ نظریہ آئے گا تو برابری ہو گئی اب اس کو الہ کہہ لو چاہے اس کو کہہ لو جس کے برابر کر رہا ہے اس کو کہہ لو یا جس کو برابر کر رہا ہے اس کو الہ کہہ لو کیونکہ الہ علاقہ یہی مانا ہے وہ ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی آج وہ مانا پائے گا اب میرے بھائی اگر اس کے پاس اس کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے کوئی تعظیم کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے جس سے اس, اس عقیدے کے ساتھ اس کی نزدیکی اور اس سے اجر ڈھونڈنا مقصود ہے بات سمجھنا تو یہ بن جائے گی قربت ایسی جو عبادت ہے اور شرکت ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر یہ مقصد ارادہ نہیں نیت نہیں اعتقاد نہیں اندر نظریہ نہیں کہ یہ بے پرواہ سمجھتا ہے یہ مکمل محتاج ہے لیکن اللہ نے اس کو کوئی طاقت دی ہے مسئلہ نہیں یہ بادشاہ ہے میرے کئی کام یہ کر سکتا ہے اب کوئی کام اس کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعظیم کے لیے کرتا ہے تاکہ یہ مجھ پر راضی ہو مجھ پر خوش ہو مینو اپنا سمجھے میں مینو اجر دے کیا مطلب میرے کو کام کر دے اور جیسے آ سیاسی لوگ شیتان سیاسی جڑے آئے انہوں کے لوگ ووٹ دینے والے اگیں پیچھے ہوں تو یہ وہ اسی ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کام آئے یہی ہے کہ اور نہیں ہے یہ بھابھی بھی ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اوکھا آ جائے تو پھر کیا کریں گے تو پھنس جائیں تو نکالنے کے لیے بندہ تو ہونا چاہیے تھانے پھنس جاتے ہیں تو ادھر کچہری میں ملان فلان فلان فلان فلان ہے نا ایسے چلو کوئی چلو فائدہ, چلو چلو چلو فائدہ چلو بیٹا کوئی بیٹا, بیٹا, بیٹا لوگ لگوا دے گا ہمارا ہاں جی کوئی فلان پیسے چیسے دے دے گا کوئی گلی بنوا دے گا کوئی گیس لگوا دے گا فلان کا ہے نا یہ سارے فائدے ہیں یہ سارے نفع ہیں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نقصان سے بچنا نقصان سے بچنا یہ بھی مقصود ہوتا ہے دفے زرن جس کو کہتے ہیں نقصان سے بچنا بات کو سمجھنا یہ دونوں ارادے ہوتے ہیں اب لوگ ایسے سیاسی شیطان لوگوں کا تقرب ڈھونڈتے ہیں ان کے دل میں اپنی جگہ بناتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کے قریب ہو جائیں وہ ہم پر خوش ہوں اور ہمارا نفع یا نقصان وہ نفع دینا اور نقصان کرنا یہ ان سے ہونا چاہیے یعنی کیا مطلب کبھی نفع دیں اور کبھی نقصان سے بچائیں یہ ارادے میں ان کے ہوتا ہے اب بات کو سمجھنا اسی طرح اولاد ہے وہ اپنے باپ کو راضی کرنا چاہتی ہے وہ باپ کا قرب چاہتی ہے نزدیکی چاہتی ہے اس کو خوش کرنا چاہتی ہے اس کے دل میں جگہ چاہتی شاگرد ہے استاد کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے دل میں قرب وہ بھی قرب چاہتا ہے آپ نے ایمان لال ایک کئی شگرد ایسے ہوتے ہیں وہ استاد کا زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ اس کے خدمت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ بہتے اصل نیڑے ہو جائیے استاد دے دلچ تھ ہو جائے استاد سڈے تے خوش ہو جی جدوں بھی کوئی گل بات ہو سانوں پہلوں سدے ساری گل نکے ساری مقصد ہے سان سانو سان مطلب ہے سال محبت کرے محبت رضا یہ ساری آم چیزیں ہیں جی یہ جی جی مقصود, مقصود, مقصود, مقصود ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا جب یہ مقصود ہوتی ہیں تو یہی قربت ہے یہی تقرب ہے قربت ڈھونڈنا نزدیکی تلاش کرنا اب یہ اللہ کے علاوہ غیر کی بھی نزدیکی اور تقرب تلاش کیا جاتا ہے لیکن یہ تقرب اور نزدیکی تلاش کرنا کس وقت عبادت اور شرک ہوگا کہ اگر آگرے کو بے پرواہ بے نیاز سمجھو محتاج نہ سمجھو کسی کا تو پھر یہ قربت اور نزدیکی تلاش کرنا عبادت اور شرک ہوگا اگر اس کو بندہ سمجھتے ہو خدا کا مکمل محتاج سمجھتے ہو بے پرواہ بے نیاز اس ذات سے اس کو نہیں سمجھتے کسی بات میں پھر کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو قدرت نے اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تو میرے بھائی پھر یہ تقرب عبادت نہیں ہے یہ وہ تقرب ہے جو ساری دنیا کرتی رہتی ہے وہ بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں لیکن اب بات کو سمجھنا اس کی پھر آگے حرام ہونے کے اعتبار سے کس میں ہو سکتی ہیں کہ اگر اگر ناجائز مقصد کے لیے اس کے قریب ہوتا ہے مثلا نوکری حرام کی لگوا دے اس وجہ سے اس کی خوشامد کرتا ہے آگے پیچھے پھرتا ہے خدمت ہو رہی ہے حرام کی نوکری چاہتا ہے حرام کا پیسہ چاہتا ہے کوئی نجائز کام اس سے کروانا چاہتا ہے تو یہ تقرب حرام ہو جائے سمجھ نہیں آ رہی ہے شرک نہیں کتے کا بچہ ہے جو کہے اس بات میں شرک ہو گیا اگر بعض حدیث مبارکہ اب اس کو شرک کہا گیا ہوگا تو وہ شرک اصغر ہے جس کو عملی شرک کہتے ہیں اتقادی نہیں اسلام سے نہیں نکل سکتا ہے جیسے حدیث میں دکھلاوے کی نماز کو شرک کہہ دیا لیکن وہ شرک اصغر ہے چھوٹا شرک ہے شرکن تو نا شرک کوفرن تو کتے ہیں لانتی جو شر کے اور اکبر کا فرق نہیں کرتے اور مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں شر اصغر اتنا ب... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا باریک چیز ہے فرمایا اندھیری رات کے اندر اندھیری رات کے اندر پتھر چٹان پر جو چیوٹی چل رہی ہے جیسے اس کو وہ محسوس نہیں ہوتی یہ اتنا اس سے بھی باریک تر ہے کیا مطلب اس سے تو عام لوگ بچ نہیں سکتے تو ہم جیسے جتنے بھی ہوں زور لگا لیں اللہ تعالیٰ کے کامل والی شرک وہ مکمل شرک سے پاک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسا شرک نہیں ہے شرکی عملی جو ہوتا ہے کہ انسان کو کافر بنا کر ہمیشہ کے لیے دوستی بنایا نہیں نہیں مسلمان ہوگا مومن ہوگا سمجھ نہیں آ رہی آپ اسی وجہ سے اس کو عملی کر اب بات کو سمجھنا وہاں بھی کتے سے کرو کیوں ڈھونڈتا ہے سارا جا کدی بش کا منہ چوم رہا ہے یہ شیخ عبداللہ ان کا بش کا منہ چوم رہا ہے نیٹ پر آیا ہوا ہے موبائلوں میں بھرا ہوا یہ کس لیے ہے لانتی کا بچہ محل وجہ سے کہ تاکہ نزدیکی ہو جائے بش کہے ہے میرا تو محب اور عاشق ہے میرا محب ہے میرا پتر ہاتھ پھیرانگا پیسے ہا جی ہوں مینو بادشاہی تو قائم رکھے گا مجھے ہٹاوے گا نہیں لاکھ لانات ہے نفا نقصان کہتے ہیں نفع نقصان ہم خدا سے سمجھتے ہیں کتے کا بچہ اس سے کیوں سمجھ رہا ہے سبحان سبحان اللہ تقرب عبادت اور تقرب تعظیم ان میں بڑا فرق ہے میرے بھائیوں علماء اور فو کی عبارتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے بات سمجھنا بزرگ فرماتے ہیں فی آنا اور علاق کے طرز جاننا آسان ہے کلام <سلام> <سلام> <محلوب> علماء <سلام> کے مطلب کو پہنچنا مشکل <سلام> ہے پر تقرر غیر اللہ لکھا ہوا تکربل غیر اللہ جا کر کہیں وہی علماء پھر وضاحت کرتے ہیں کہ ہماری تقرب عبادت مقصود ہے توجہ نہیں کی جہاں پر شرک کا فتوا ہوگا وہاں پر عبادت اور عبادت جو ہے وہ بغیر استغنا کے عقیدے اور استقلال کے عقیدے جس کو میں منشاہتا ہوئی و شرک کہتا ہوں اس کے بغیر نہیں اب میرے بھائی بیٹا باپ کی نزدیکی تکرم چاہتا ہے شاگز استاد کی مرید پیر کی جی یہ دنیا دار لوگ اپنے سیاسی شیطانوں کی جانتے ہیں لوگ بادشاہوں کا قرب جانتے ہیں لیکن وہ قرب دیکھا جائے کہ توجہ اب اس طرح قرب کی اتنا تقرب سے اتنا قرب ڈھونڈنے دیں مشرق نہیں ہو سکتا جب تک کہ عقیدے میں یہ نہ ہو یہ خدا ہے یا خدا کے برابر ہے یہ بے پرواہ ہے اللہ سے بھی میرے کام کرنے کے اندر مستقل ہے توجہ نہیں کی یہ کوئی رب کا محتاج نہیں ہے یہ چاہے گا تو کر دے گا رب جو مرضی کرتا, کرتا رہے کرتا رہے یہ کر دے گا سمجھ نہیں آ رہی جیسے وہ وٹو نے کہا بالکل منظور وٹو نے کہا جو میں نے دیپالپور پر احسان کیا خدا نے بھی نہیں کیا یہ ہے سری شرک یہ ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں رکھ دیا مقابلے میں رکھ دیا یہ ہے شر کے اکبر یہ ہے خدا کے اپنے آپ کو برابر بنانا اسی کو کہتے ہیں ہم سر اور ند ند کا مانا ہوتا ہے ہم سر برابر کا جس کو نیت بھی کہتے ہیں اور کف بھی کہتے ہیں ولم یق کف ون احد اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے کیا مطلب سب اسی کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لہذا بات کو سمجھنا اگر یہ تقرب جس طرح کے لوگ ڈھونڈتے ہیں جب ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ خدا یا خدا کے برابر ہے جس کی منزدیکی ڈھونڈ رہا ہوں جس کو راضی کر رہا ہوں جس کو خوش کر رہا ہوں جس کی خوشامد کر رہا ہوں خلاف پلا رہا ہوں آگے پیچھے پھیر رہا ہوں خدمتیں کر رہا ہوں لیکن اس کے قریب اس کی جگہ بنا اس کے, اس کے نزدیک میں جگہ بنانا چاہتا ہوں میں نزدیک ہونا چاہتا ہوں منو منو اپنا سمجھے اپنا یعنی مطلب یہ ہے کہ میری تھا بن جائے دے کوڑ لیکن اگر کام جس کے لیے یہ کر رہا ہے خدمت تقرب ڈھونڈ رہا ہے خوشامت آگے پیچھے پھر رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اگر حرام کام ہے مقصد مقصد حرام ہے تو تقرب حرام اگر مقصد جائز تقرب جیز اور سن لو اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر یہ بندے کا تقرب الٹا اللہ کی عبادت بن جائے گا رو بولو تو صحیح سمجھ نہیں آئی نہیں مثلاً اگر نبی کو راضی کرنے کے لیے درود پڑ رہا ہے اگر نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے نبی کی شریعت مطالعہ پر عمل کر رہا ہے اگر والدین کی خدمت کرتا ہے تاکہ والدین راضی ہو جائیں اور ان کے راضی ہونے میں خدا راضی ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ فاروق اعظم کے متعلق آ گیا حدیث مبارک میں عمر, کی عمر کا غضب اللہ کا غضب ہے جب یہ ناراض ہو جاتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا اب عمر پاک کو راضی کر رہا ہے صدیق پاک کو راضی کر رہا ہے رب کے ولی کو راضی کر رہا ہے توجہ رکھنا خدمت کر رہا ہے آگے پیچھے پھر رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے معظم سمجھتا ہے پیٹھ نہیں کرتا یہ سارے کام تعظیم کے کرتا ہے توجہ رکھنا میرے بھائی تقرب ڈھونڈ رہا ہے ان کا لیکن یہ تقرب کس لیے ہے تاکہ رب راضی ہو جاؤ اس کو خدا نہیں سمجھتا خدا کا ایسا بندہ سمجھتا ہوں اس کی رضا میں اس کی رضا ہے اس کی ناراضگی میں اس کی ناراضگی وہاں بھی کتے کے سامنے اگر نبی ولی کی بات کریں گے تو شرک کہہ جائے گا اس کو کئی حدیث میں اتنا تو آیا ہے والدین کی رضا خدا کی رضا ہے اب پوچھو کتے والدین کو راضی کرنے کے لیے جو بھی بچہ کرتا ہے بیٹا کرتا ہے وہ اس کا تقرب ڈھونڈ رہا ہے یہ شرک ہے یا الٹا خدا کی عبادت ہے نبی ولی کی رضا کی بات کریں گے نا تو یہ نبی پاک کو تو ناراض کرنا چاہتے ہیں نا ہاں ان کا تقرب تو یہ ڈھونڈتے ہی نہیں یہ کہتے ہیں ہمیشہ ہم دور ہی رہیں اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ رسول اللہ سے دور رکھ رسول اللہ ان کو ہمیشہ مردار سمجھتے رہے حضور کے نزدیک ان کی ٹگے برابر قدر نہ ہو اور یا اللہ حضور کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسوں کی جو جگہ اور مقام اور مرتبہ ہے جو قربت ان کو حاصل ہے جو نزدیکی اور بارگاہ رسالت میں مقام ان کو حاصل ہے یا اللہ کریم ہم وہ تو نہیں ڈھونڈنا چاہتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن کا مقام ہے ہم ان کی خدمت کر کے رسول اللہ کو اور خدا کو تجھے یا اللہ راضی کرنا چاہتے ہیں صحیح حدیث میں آیا ان نظر علی جی نہیں بادا سدی کے اکبر حضرت فاروق آزم کو حضرت مولا علی کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہی جا رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں خیر ہے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کو دیکھنا ہی بات بلکہ ان کتوں سے کہے مولا علی کی اکیلی کی کیا بات کروں حدیث صحیح کے اندر آ گیا تمام اولیاء ہوتے وہی ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد ہے اور جس کام سے جس کام کرنے سے خدا یاد ہے وہی تو عبادت ہوتی تو معلوم ہو اللہ تعالی کے سارے ولیوں کو دیکھنا عبادت رو دکر اللہ اولیا اللہ کی نشانی نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب دیکھا جاتا ہے انہیں تو اللہ یاد آتا ہے معلوم ہوا ہے ان کو دیکھنا عبادت ہے کن کی؟ ان کی نہیں اللہ کی, اللہ کی یہ کتا وہاں بھی ہے اب جو سمجھے ہوئے ہوئے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہے مشرق ہو گیا دیکھ دیکھ کس کو رہا ہے کتی کا بچہ نبی پاک فرماتے ہیں اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے خدا یاد آئے گا تو خدا کی عبادت ہوگی کیس کی ہوگی وہ اس کتے سے پوچھ یہ بتا کابے کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں ہے یہ تو یہ تو صحیح حدیث میں آ یہ بھی وہ تو صحیح حدیث ہے ہی ہے چلو اس پر اگر چون چرا کرے ہاں تو کعبے پر آ کر رک جائے گا کعبے پر آ کر اب اس سے پوچھ یہ بتا کعبے کو دیکھنا حجر اسود کو دیکھنا مقام ابراہیم کو دیکھنا جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے جس کابے کو ابراہیم نے بنایا اس کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں وہ کہے گا ہے تو کتا سور تجھے شرم نہیں آتی اب بات کو سمجھنا پتھر جس پتھر پر کھڑا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اس پتھر کو دیکھنا عبادت ہے مہاد اس نسبت سے کہ اس پر نبی کھڑے ہوئے ہیں کعبے کو بنایا اس بننے والے کو دیکھنا عبادت ہے اور بنانے والے اور کھڑے ہونے والے کو دیکھنا وہ شرکا ہے واہ لانتی دین کی روح تو ہی دین دروہ کٹی جانا ہے بہت اچھا شاہ صاحب فرماتے ہیں دین درو سمجھا نہیں ہے دین دروہ کٹی جانا سمجھ نہیں آ رہی ارے میرے بھائی ذرا توجہ اب کعبے کو دیکھنا عبادت وہ تو مانتا ہے اب اس سے پوچھ دیکھ کعبے کو رہا ہے عبادت اللہ کی کیوں ہے وہ کتا اسی وجہ سے ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر اب جب گھر کو دیکھے گا تو گھر والا یاد آئے گا جب گھر والا یاد آئے گا تو عبادت تو اس کی ہوگی کیونکہ یاد جو وہی آ رہا ہے اس کو کہو کتا بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ کا جو گھر سے پاک ہے گھر سے پاک ہے اس نے کہہ دیا میرا گھر محل کہنے پر ورنہ اگر وہاں تو کہتا ہے خدا اس میں رہتا ہے تو تیرا تو عقیدہ ہے وہ عرش پر بیٹھا سویا ہوا ہے پھر اتھے تھے کھانا اب ادھر نہیں ہے یہ خود کہتے ہیں اب ادھر نہیں ہے مہادی دینے کے لیے اللہ نے اپنا گھر کہا ہے یہ وہاں ابھی بھی کہتے ہیں اب اس سے پوج جو اس سے صرف عزت کی نسبت رکھتا ہے حقیقت میں اس کا نہیں ہے حقیقت میں اس کا گھر نہیں ہے اس کے دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور یہ بیت اللہ تھا بیت اللہ کے دیکھنے سے عبادت ہو گئی ولی اللہ نبی اللہ رسول اللہ یہ اس کا گھر نہیں ہے اس نے کہہ دیا وہ تو ہے ہی اس کا حقیقت میں ولی ہے کیوں ولی ہے سجن یہ دا سجن ہے وہ ادا سجڑ یہ اس کا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے کتے کا بچہ جب کعبہ کو دیکھنا عبادت بن رہا ہے تو ولی کو دیکھنا اللہ کی عبادت کیوں نہ بنے گا اسی وجہ سے اظار بولو تو اللہ اور بزرگوں نے فرمایا خدا کے یاد آنے کا کیا مانا ہے کہ اس کی آخرت یاد آئے دنیا سے نفرت ہو جائے ولی کو دیکھنے سے وہ دنیا کا بندہ ہی نہ لگے لگے اتنا دنیا سے بے پرواؤ کہ دنیا کا بندہ ہی نہ لگے خدا یاد آئے فرما برداری آج ان کے ساری خدا تعالا کی ہر وقت ہما باغ یعنی اس طرح کر کر کے یہ حالوں کو دیکھو تو بندے کہیں یار واقعی ایک اللہ کا بندہ لگ رہا یہاں یہ نہ سمجھنا بات کو سمجھ، یہ نہ سمجھنا, سمجھنا کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی, بھئی ہوئے چٹا براب گورا براب ویخ دے جاؤ آخو ہائے ہائے کیا ڈر سونا سمجھ نہیں لگی شمپور نہ اس کے دل کا تعلق دل رب, رب, رب کے ساتھ رب رب ایسا ہو کہ دیکھنے سے خدا یاد آ سمجھ لگی شادی بات دل کی ہے شکل کی نہیں ہے شکل ویکھو تو حضور دی شریعت دا پابند ہوگی یعنی مطلب یہ ہے کہ سراپا دین ہو صرف تو پیروں تک بول دا قرآن نظر آئے بار بار میرے بھائی اب اللہ کے جتنے ولی نبی ہیں ان کا تقرب توجہ جو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو گیا ولیوں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو گیا کس کی عبادت ہے اس کی نہیں اس کے اللہ کی جب اس کے اللہ کی عبادت بن رہا ہے اب اگر کوئی مولا علی کو بار بار دیکھتا ہے صدیق کے اکبر کی طرح تو وہ تقرب کر رہا ہے لیکن خدا کا بھی مولا علی کبھی دونوں کے نزدیکی چاہتا ہے خدا کی چاہتا ہے خدا سمجھ کر اس سے وہی اجر لینا چاہتا ہے جو خدا سے لینا چاہتا ہے اور جب مولا علی کا قرب چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے علی یہ سمجھے مجھ سے پیار کرتا ہے جب مجھ سے پیار کرتا ہے جب علی راضی ہوگا علی دعا کرے گا مولا راضی ہوگا اور جب اس نے بتا دیا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے پھر جس جتنا اس کو دیکھوں گا وہ راضی اس کی عبادت ہو رہی ہے وہ راضی ہو رہا ہے یہ کیوں راضی ہو رہا ہے کہ یار آخر جب انسان انسان سے محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوہد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں دو ماں نے اس کے کیے یا تو حقیقت میں وہ پہاڑ محبت کرتا تھا یہ مانا ہے کہ اود پہاڑ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں چلو کوئی بھی اور برحق کا ہے دونوں طرف ادھر سے محبت ہے ادھر سے محبت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یحبہم حکبہ جو ہو اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ ان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں سمجھ نہیں لگی دونوں طرفوں گال چل دی گال بن دیا سمجھ نہیں لگی اب اللہ کی طرح جب مولا علی دیکھیں گے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو وہ ہم سے محبت کریں گے اب علی کی محبت ہمارا بیڑا پار نہیں کرے گی جس کا دیکھنا عبادت ہے سمجھ لے جس کی نظر عبادت ہے اس کی محبت کا کیا مقام تو معلوم ہوا کئی بندے ایسے ہیں ان کی قربت اور نزدیکی تلاش کی جائے ان کا تقرب حاصل کیا جائے تو وہ تقرب الٹا خدا کی عبادت بن جاتا ہے بولو اور وہابی کے لیے یہ باتیں نہیں کرنی اس کے لیے صرف اس کے ماں باپ کی بات کر لوں کہ جناب آپ بتائیں اگر اللہ کے علاوہ بالکل تقرب شرک ہے کسی کا تو آپ اپنے باپ کو راضی خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں جب بھی باپ کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ پڑے تو ایسے کام کیا کرو وہ سر سے ڈئی تک سڑ جائے جدو لنگیا ٹپیا تیرا کاک نہ رہے لان واستے واسطے بھی نو کہہ رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ تاکہ تقرب نہ ہو جائے اصل ان لانت ان لانتوں پر لانت یہ ہے یہ صرف الفاظ جانتے ہیں اور حقیقت نہیں جائیں سمجھ نہیں کیا جانتے ہیں صرف آلات تمہارے فرماتے ہیں دیکھوئے یہ بات ختم کر کے یہ کیا کہتے ان کو کہنا چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام اسی طرح ان کے استاد ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی عزت کا لفظ نہیں بولنا کیوں کہ وہ تقرب کے لیے کیونکہ تکرب اس کو کہو کیونکہ تقرب کا مقابل کیا ہے تب دور ہونا مرے قربت کا کیا ہے بودھ اور بولومرے قربت کا کیا ہے اور یہ قربت اور چاہتے نہیں کیونکہ قربت تو شرک ہو گئی ہر حال میں شرک ہر حال میں جب ہر حال میں شرک ان کے نزدیک قربت اور عبادت بالکل ایک چیز ہے نسبت تصاویر ہے ہر قربت عبادت ہے یا عموم خس مطلق ہے ہر قربت عبادت ہے اور بعض عبادت قربتیں ہیں یا ہر عبادتیں کے نزدیک قربت ہے ہر قربت عبادت ہے کچھ بھی ہو یہ قربت اور عبادت کو جب ایک سمجھتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ ایسے کسی کی قربت یعنی دوسرے لفظوں میں کسی کو راضی اور خوش کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یار اس سے کوئی مجھے فائدہ پہنچے وہ تو قربت ہو جائے گی اور قربت شرک ہے لہذا ان کو کہو تم استاد کو ہمیشہ ناراض کیا کرو جب استاد کے سامنے بیٹھنا ہو اس کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے اور منہ دوسری طرف ہونا چاہیے کیوں کہ کی اگر منہ کرتے ہیں تو قربت ہو جائے گی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے تو بہت ڈھونڈنا ہے دوری دوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش نہ ہو ہمیشہ ناراض رہے کیونکہ اگر خوش اور راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا وہ میں اس بات پر زیادہ وقت لگا رہا ہوں تاکہ اس کی حقیقت آپ کے دل میں مکمل بٹھا دے سمجھ نہیں یہ امیر سنعانی ہے یہ قاضی شوقانی ہے یہ بھوپالی ہے یہ وحید زماں ہاں جی یہ ہیں فلا یہ متحد ان کے جو ہیں فدو ان فدوؤں کو میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان فدو سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور ان فدوؤں کے جو اندھے یہ مقل دین ہے لانتی وہ ٹولا ہے جی ان لانتیوں پر حقیقت کھولنا چاہتا ہوں کہ لانتیوں تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا کیا حال ہوگا تمہارے تو بڑے اتنے بیوقوف ہیں ان کو پتہ نہیں ہے قربت کیا ہے قربت کی کتنی قسمیں ہیں کون سی قسم شرک ہے اور کون سی نہیں ہے جب یہ شرک جب یہ شرک اور توحید کو نہیں سمجھتے تو قربت کو کیا سمجھے پہلی جمب لے آئندی اور قربت عجیب بات ہے کہ قربت کا طاعت کا اور عبادت باتت کا باتت فرق امام شامی سے یا گوندلوی نے عقیدہ مسلم میں نکل کیا ہے لیکن یہ نقل کر کے بھی پھر بھی بے وقوف رہتے ہیں ہمیشہ ہاں جی یہ فدو کے فدو ہیں یعنی سمجھ تو ان کے قریب نہیں آ سکتی سمجھ نہیں آ رہی ارے میرے با ادھر غور سے بات کو سمجھنا قربت شرک نہیں بنتی جب تک جس کے نزدیک نہ چاہتے ہو اس کو بے نیاز نہ سمجھو ہر طرح سے بے پرواہ نہ سمجھو جس کو الح کہتے ہیں اس کو خدا نہ سمجھو اس وقت تک قربت عبادت نہیں بنتی اگر سمجھ کر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا ایسی قربت ڈھونڈے گا تو شرک ہو جائے گی یہ وہ قربت ہے جو شرک ہو گئی ایک وہ قربت ہے جو حرام ہو گئی کسی دنیا دار یا کسی بندے سے قربت چاہتا ہے کوئی حرام کام نجائز کام کے لیے تو وہ قربت حرام بن جائے گی پھر جس طرح کا وہ کام ہوگا ہاں جی اس طرح اس حرمت کے اندر اس کا جو مرتبہ ہوگا ہے اس قربت کا حکم بھی حرمت کے اندر اسی طرح بدلتا چلا جائے گا بات کو سمجھنا اگر کام جائز ہے قربت جائز ہے اگر کام اللہ کی عبادت کا ہے جیسے علم تلاش کرنا اللہ کی عبادت ہے اگر کوئی استاد کی چاپلوسی اور خدمت کرتا ہے خدمت کرتا ہے خوشامت کرتا, کرتا, کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے صحیح حدیث میں آ گیا مشکل شریف کے اندر آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے اندر چاپ لوسی بری چیز ہے مگر علم کے اندر اچھی چیز ہے کیا مطلب اگر تمہارا دل نہیں مان رہا پھر بھی خوشامت کرتے ہو ادھر ادھر, ادھر ایک ہوتا ہے دل سے کام کرنا ایک اوپر اوپر خوشامت کرنا بات کو سمجھنا چاپلوسی اور تملک جس کو عربی میں کہتے ہیں تملک آپ نے فرمایا تملک ہر چیز میں مضموم ہے لیکن علم کے اندر محمود ہے اگر علم کی حاصل کرنے کے لیے استاد کی چاپلوسی کرتا ہے خوشامت کرتا, خوش کرتا ہے استاد کی یہ خوشامت یہ قربت اللہ کی عبادت اب دبا بیا لانتیا اور سن لے پھر عبادت کے بھی تو مراتب ہیں ایک عبادت نفلی ہے ایک سنت نفل واجب فر اسی طرح قربت بھی بدلتی جائے گی اس کا درجہ بھی بدلتا جائے گا کئی قربتیں ایسی ہیں جو فرض ہے تلاش کرنا جیسے مستعفی کی قربت سید اللہ بیا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرنا ہر امتی پر فرض ہے ہر جو کہے میں کا ہر رسالت کا قرب نہیں چاہتا کافر ہو جائے گا وہاں بھی لفظ پڑھ لیتا میں مجھ تحد ہوں چمگادڑ بڈے عزازیل کی نسل حرامی شرم نہیں آتی تمہیں ایک, ایک مسئلے پر, پر, پر, پر لانتی بیٹھ جائے تیرے م. پیو دادے یہ سنہانی کنہانی یہ سارے جتنا اکٹھے ہو جائیں یہ میرے شیتانی ایمان سے کہتا ہوں ایک مسئلہ شریعت کا نہیں سمجھ سکتے عقیدے کا عقیدہ اتنا مشکل اور عقیدہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر کوئی کہا میں کتابوں سے بناؤں نہیں بنتا کامل صحیح عقیدہ میرے اللہ کی اطاع ہے الم و و اللہ فی قلب من نے بات دیکھی سیدنا امام مالک فرماتے ہیں علم اللہ کا نور ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ علم جو ہے وہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے اور حاصل کر لیتا ہے بندہ نہ امام مالک نے فرمایا نور خداوندی ہے جبل نور کیوں فرمایا کہ نور بس یہ لفظ نور کی نور ایک لفظی ایسا ہے اور اس کی حقیقت ہی کہ ایسی عجیب ہے کہ جب کسی چیز کو لطیف سے لطیف تر طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہو تو نور ہی کہہ دیتے ہیں پھر ایک خاص مشابات ہے کہ جیسے نور میں پریشانی ختم ہو جاتی ہے جب یہ نور آتا ہے تو پھر تمام پریشانیاں دل کی ختم ہو جاتی ہیں انسان ہدایت پر پڑ جاتا ہے گمراہی سے بچ جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہا اب دیکھو میں نے ناچیر نے قربت کی کتنا قسمیں بنا دی ایک قربت شکھ ایک قربت حرام ایک قربت ایک جائز, ایک جائز, جائز ہے جائز ایک, ایک قربت ایک ایک مستحب کہو پھر سنت کہو پھر کا واجب کہو پھر فرض کہو کتنا قسمیں پر اس کتے سے کہو جو کہہ رہا ہو کہ یہ تقرب لکھا ہوا ہے یہ جایا یہ اس کا کیا نام رکھیں شاہ یہ جایا گوندلوی کا گوندلوی گوندلوی بہت اچھے یہ <سؤال> جو گو دلوی صاحب مجھے اس سے پوچھ ذرا قربت کی قسمیں تو بتا دے میری تقریر نہ سنے اگر بتا دے میری ناک کاٹ لینا ایمان سے ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان پر یہ حقائق کھلے یہ ہمارے آئمہ علماء بزرگان دین کی خدمت ادب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک کے وسیلے سے ہم ڈریکٹ والے نہیں ہیں بھائی تو توبہ توبہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس نے بلا واسطہ تو کائنات بنا ہی نہیں ہے اس نے نور مصطفی کو پیدا کر کے اس نور کے ذریعے سب کچھ بنایا ذریعے کا مطلب کیا ہے اس کو اصل کائنات بنایا بیج ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ ہم یہ احتقاج رکھتے ہیں کہ جب گندم اگاتا ہے تو بیج کے ذریعے ایسے ہے نا یہ تو نہیں دیکھا کہ بیج اللہ اللہ نہ ہو گندم اگ کر کھڑی ہو جائے ہم مصطفی, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کائنات کا بیج, بیج سمجھتے ہیں جس طرح اس جوہر مقدس میں کائنات کے حقائق کو رب نے رکھا ہے اسی طرح نکال رہا اور یہ وہ راز ہے جو سمجھ نہیں آتا اس وقت تک جس وقت تک کے درویش درویش درویش رب کے ان کی خدمت نہ کی جائے اور اللہ کی رحمت نہ آئے بولو بولو یہ بتاؤ دریا نہروں سے نہریں دریا سے نکلتی ہیں نا اسی کی طرف میاں صاحب اشارہ کرتے تھے میں شیر پڑھ پاڑ لیتا میاں شیر محمد شرخ پوری اللہ شہری کے وقت کر جب اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہوتے یہ شیر پڑتے گنگناتے رہتے تھے محمد دو عالم کی ان ہے محمد ایک دو عالم گلہرے ہے غری بھائی بات کو سمجھنا یہ ہے قربت کی قسمیں کیا ہے یہ کیا ہے قسمیں اب ہر تقرب عبادت نہ ہوا تقرب اس وقت عبادت بنے گا جب عقیدے میں ہو اگلا خدا ہے یار ایلتے سمجھو کہ نہیں سمجھو اگلا بے پرواہ ہے ہر کسی سے بے پرواہ ہے اور یہ شان مومن مانتا ہے تو صرف اللہ کی مانتا ہے لہذا مومن تقرب اللہ تعالی کے علاوہ کسی کا نہیں ڈھونڈ سکتا تقرب عبادت اور سن لے جو یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اگر فکے شافی اور فکے حنفی کے اندر نہ دکھاؤں تو پھر فکا شافی والے حضرات ایک نہیں کئی لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ کے لیے جانور ذبا کرتا ہے اور کسی دنیا دار بڑے کے لیے جانور ذبا کرتا ہے اور ذبا کرنے سے توجہ ذرا ذبا کرنے سے اس کا مقصود تقرب ہے تو بے فرماتے بے بے ہیں شرک اس, اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک معبود نہ سمجھو اس کو اور فرمایا یہ ایک مومن سے بعید ہے یہ مومن سے دور ہے یہ فکا شافی کی کون کون سی کتاب کے حوالے دوں یہ فتح العزیز رافی کبیر سے لے کر نیچے چلے آئیں اور تر مختار دیکھ لیں आ زبا आ کے باب میں کس کے باب میں انہوں نے لکھا مومن سے یہ دور ہے کہ مومن کسی کو معبود سمجھ کر اس کا تکرب ڈھونڈے اگر فرمایا زبا سے تقرب ڈھونڈتا ہے بادشاہ کا معبود سمجھ کر نہیں خدا سمجھ کر نہیں مستغنی بزاد سمجھ کر نہیں بے پرواہ سمجھ کر نہیں مستقل سمجھ کر نہیں توجہ نہیں کی محد اس وجہ سے کہ یہ محتاج ہے خدا کا تو محتاج ہے لیکن اللہ نے اس کو بات چیت دی ہوئی ہے چلو کوئی نہ کوئی کام ہمارے کرے گا اس وجہ سے جانور اس کو محدود اس کی مہمانی مقصود بھی نہیں ہے مہمانی تو کیونکہ جائز کام تھا بلکہ ایک عبادت کا کام تھا سواب کام تھا وہ تو پھر تک کرو خدا کا ہو جائے گا سمجھ نہیں لگی اللہ کا ہو جائے گا شانوں کا ہو جائے گا لیکن اگر اس کو صرف راضی کرنا تھا کہ پیسہ لے کام لے دنیا کو کام نکالے اس سے تو فرمایا اب یہ عبادت نہیں بنے گا مگر جانور حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ تقرب جو ہے نا اس, اس, اس, اس طرح جانور دبا کر کے پھینکنا یہ ناجائز تھا اس نے ناجائز کام کیا اب جانور حرام یہ تقرب ناجائز لیکن شرک نہیں بولو شرکت صحیح جوڑے پاک در صدقہ کو اتنے اتنے تھوڑا بچ وڑ کے بیان کر رہا ہوں تو کہا کہ دل کی مراد تک پہنچ کر بیان کر رہا ہوں جو دل کی مراد انہوں نے کتابوں میں چھپائی ہوئی ہے یہ کرم میرے فضل اللہ کا حقیقت میں اللہ کا واسطہ رسول اللہ کا اور برکت ظاہر ہوئی مجھ پر یہ امام شامی کی یہ جو حق یہ اس طرح دل میں پھر باتوں کو سمجھ آ جانا اور یہ یہ ادھر جناب او میں شیر ربانی مسجد میں ہوتا تھا اس وقت خواب دیکھا تھا یہی علامہ شامی لاہور آئے ہوئے ہیں اور سفید پگڑی گول باندھی ہوئی ہے بڑا اونچا قد ہے اتنا گول چہرہ ہے سفید نورانی اور بڑا قد آور جوان ہے میرے سے بھی بڑا اور یہ آپ کی جو ہے نا چھاتی اور یہ جو ہے نا کندھے مبارک بہت وسیع چوڑے ہیں میں پوچھتا ہوں حضرت کیسے تشریف لائے آپ فرماتے ہیں میں شادی کرنے ادھر آیا ہوں میں نے کہا حضور آپ ادھر ہمارے پاس ٹھہرے ہیں ان شاء کر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑے فقی اللہ تعالی نے دکھا کر حقیقت یہ ہے حدیث صحیح میں آتا ہے حسن میں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں اچھے جن کو رویا صالحہ کہتے ہیں روزہ صالحہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے خواب جو ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے یعنی اس پردے میں رب کا کلام ہوتا ہے رب اصل رب گل کر رہا ہوں بندے نام لیکن وہ پردہ تے ہجاب دے شکل وہ ہوں سمجھ نہیں آئے تو رب تالا بتانا چاہ رہا تھا اس وقت کہ اتنا بڑے فقیر کو تیرے گھر میں لانا ان کا کہنا کہ رشتہ چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہا ہے کہ رشتہ کروا لیں گے لہذا تیرا روحانی رشتہ رہا ہے قائم ہو گیا ابو در سے اس فیض جو ہے نا وہ جاری ہو جائے گا اور تجھے ان کی طرح ان شاء اللہ فکا دین سمجھ آنا شروع شاہ شاہج ہے کہڑی ہے جہاں گلا زور دب کے سمجھ آڈے استاد کے بکے رہتے ہیں بھائی یار یہ کتوں کٹی کتوں نہیں کٹی مالک دتی آٹی آ لگی فضل کر مال پڑھیے گل تو ٹھیک کرو گلا نکلدی کوئی ایک شاخ نکل جاتی کوئی اہ نکل جا کریے